الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبیب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فردوس الاخبار حدیث نمبر تین ہزار ایک سو انچاس مجھ پر دروز شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ مبارک وسلم مدنی چلن کے وسلم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانی علیشان ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے جیسی نیت ویسی مدد چنانچہ حضرت سینا سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سینا عمر بن عبدالعزیز علی رحمۃ اللہ المجید کو لکھ کر بھیجا جان لو بے شک بندے کو اللہ عز وجل کی طرف سے مدد اس کی نیت کے مطابق ملتی ہے جس کی نیت مکمل یعنی خالص ہو اس کے لیے اللہ اعزل کی مدد بھی مکمل ہوتی ہے اور جس کی نیت میں کمی ہو اسے سے مدد بھی کم ملتی ہے یعنی انسان کی مدد اس کے اخلاص کے مطابق کی جاتی ہے اور قوت القلوب کے حوالے سے لکھا ہے اکثر چھوٹے اعمال کو نیت بڑا کر دیتی ہے اور بہت سے بڑے بڑے اعمال نیت کی وجہ سے چھوٹے ہو جاتے ہیں فیضان ریاض الصالحین میں نیت کے تعلق سے بہت صفات اس کو ہر مبلغ اور مبلغہ پڑھے اور سیکھے عمل کرے اوروں تک پہنچائے اس سلسلے میں اچھے چنیتوں کے ساتھ اول تاخیر شرکت کیجئے اللہ کی رضا پانے کے لیے ثواب کے حصول کے لیے حسب موقع جل جلالہ ہو صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کہنے کی توجہ کے ساتھ سننے کی نیکی کی دعوت پر عمل کرنے کی اصال ثواب بھی کر لیں اللہ کے کرم سے جو ہمارے اعمال میں جو بھی اللہ کے کرم سے ثواب ہے اسے سے جناب رسالت مار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے وسیلے سے سارے نبیوں رسولوں صحابہ اولیاء، سارے مسلمانوں کو اصال ثواب کر دیجیے اور ساتھ ساتھ میں نیت کرتا ہوں اپنے شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضبی سیائی دامت وارکات عالیہ آپ کے والدین اولاد بہن بھائیوں کے حق میں بھی یہ سال ثواب پیش کرتا ہوں قیامت کے ناموں میں سے ایک نام پارہ پچیس سورہ شعرا کی آیت نمبر سینتالیس میں ذکر کیا گیا ترجمۂ کنزلیمان اپنے رب کا حکم مانو اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں اپنے رب کا حکم مانو تفسیر خزان ان اور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کر کے توحید و عبادت الہی اختیار کرو اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں وہ دن کون سا ہے تفسیر خزاں عین الفان موت کا دن یا قیامت کا مزید آگے ترجمہ کنزلی ایمان اس دن تمہیں کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہیں انکار کرتے بنے تفسیر خزاں عین ال عرفان اپنے گناہوں کا یعنی اس دن یعنی قیامت کے دن کوئی رہائی کی صورت نہیں نہ عذاب سے بچ سکتے ہو نہ اپنے اعمال کبیحہ یعنی برے اعمال کا انکار کر سکتے ہو جو تمہارے اعمال ناموں میں درج ہیں تو کاش اللہ تبارک تعالی کی فرما برداری رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری ہمیں نصیب ہو جائے موت سے پہلے قیامت سے پہلے جس میں کوئی پنا نہیں ہوگی اور گناہوں سے رہائی کی صورت نہ ہوگی عذاب سے بچنے کی صورت نہ ہوگی اپنے برے اعمال کا کوئی انکار نہ کر سکے گا اگر اللہ کی رحمت نے سہارا نہ دیا تو ہمارا کیا بنے گا کاش عبادت میں گزرے میری گانی کرم یا کرم یا الہی। آمین. نبی امین قیامت کو یوم اللہ مردل ہوں کہنے کی وجہ یعنی وہ دن آنے سے پہلے ایمان لےو جو ٹلنے والا نہیں موت کا دن یا قیامت کا دن دونوں ٹلنے والے نہیں موت کا وقت جو ہوتا ہے مدنی چل کے ناظرین انسان عذاب کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے اور جب قیامت آئے گی تو اس دن اللہ تعالی کے عذاب سے انسان کے لیے کوئی جائے پنا نہیں ہوگی اگر انسان اس دن, دن دنیا میں کیے ہوئے برے کاموں کا انکار کرے یہ انکار بھی اسے مفید نہیں تو سچی توبہ کرنی چاہیے رب کی بارگاہ میں رجوع لانا چاہیے قیامت کے سو سے زائد ناموں میں سے ایک نام ہے یوم فیصلے کا دن یا جدائی کا دن یا امتیاز کا دن پارہ تیئیس سورہ سو سات آئٹ نمبر اکیس میں شادی ہوتا ہے ترجمہ ترجمۂ کنزلیمان یہ ہے وہ فیصلے کا دن جسے تم جھٹلاتے تھے بارہ پچیس سورہ دخان کی آج نمبر چالیس میشک فیصلے کا دن ان سب کی میعاد ہے یعنی روزے قیامت جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا بارہ انتیس میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ تنظیمان کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے روزے فیصلہ کے لیے اور تو کیا جانے وہ روزے فیصلہ کیا ہے اور اس کے ہول اس کی شدت کا عالم کیا ہے میں پارے میں ہی ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنزلی ایمان یہ ہے فیصلے کا دن ہم نے تمہیں جم آ کیا اور سب اگلوں کو جنہوں نے میرے آقا علیہ و سلام کو جٹلایا ان کو اور وہ بدنصیب لوگ جنہوں نے دیگر انبیاء کرام عیم سلط و سلام کو جھٹلایا ان کی تقزیب تھی ان سب کا حساب ہوگا اور انہیں سب کو عذاب دیا جائے گا اس میں پارے ارشاد ہوتا ہے بے شک فیصلے کے دن کا وقت ٹھہرا ہوا ہے خوباب و عذاب کے لیے قیامت کو فیصلے کا دن بھی کہا جاتا ہے جدائی کا دن بھی کہا جاتا ہے انتیاز کا دن بھی کہا جاتا ہے یوم الفس اسے کیوں کہا جاتا ہے تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یارخان نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں معلوم ہوا قیامت کے بہت نام ہیں اور یہ نام اس دن کے کاموں کے لحاظ سے ہیں چونکہ اس دن بدلہ دیا جائے گا انصاف کیا جائے گا لہذا وہ الدین ہے اور چونکہ لوگوں کا فیصلہ یا ان میں فاصلہ اور جدائی ہو جائے گی لہذا یوم الفصل ہے اور ایک تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں نیکوکار کار اور خطا کار کے درمیان فرق کیا جائے گا فیصلے کا دن اس میں اعمال کا بدلا دیا جائے گا جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان رفتارہ کا وطلا فیصلہ فرمائے گا کفار کے لیے فیصلے کا دن کیا ہے اللہ تعالی ان کے اور ان کے ارادوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا ہر شخص کا حال جیسا ہے ظاہر ہو جائے گا اور کسی شخص کے حال میں کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا ہر شخص کے خیالات شبہات اس سے الگ ہو جائیں گے حقائق باقی رہ جائیں گے دلائل باقی رہ جائیں گے نیک اور بد الگ الگ ہو جائیں گے جیسا کہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنزل ایمان اور آج الگ ہٹ جاؤ اے مجرموں کون سا وقت ہوگا وہ جب مومن جنت کی طرف روانہ کیا جائیں گے کفار سے کہا جائے گا مومن ان سے علیحدہ ہو جاؤ اور یہ بھی کہا گیا کہ کفار کو حکم ہوگا کہ جہنم میں الگ الگ اپنے اپنے مقامات پر جاؤ تو اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا قیامت کے دن اس لیے اس کو یوم الفصل بھی کہا جاتا ہے اولین و آخرین کو پورا پورا اجر دیا جائے گا باب منقطع ہو جائیں گے نیک اعمال کرنے والے سادت مندی کو پائیں گے جس نے شر کیا نافرمانی فرمانی کی تو وہ بدبخت ہوگا پارہ پچیس سورج دخان کی آیت نمبر اکتالیس میں بھی قیامت کا ذکر ہے یوم یوگنی مؤلن ام مؤلا شی اون ولا سرون جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی وہ دن جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا قرابت محبت نفانہ دے گی ان کی مدد نہیں ہوگی کن کی نہیں مدد ہوگی کفار کی تو قریبی دوست یا دور کا دوست کام نہیں آئے گا جب قریب کا دوست کام نہیں آئے گا تو دور کا دوست کیسے کام آئے گا اور اسی طرح اسی مفہوم کی ایک اور آیت ہے سورہ بخارہ کی آیت نمبر 123 ہے وہ بھی سن لیجئے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 اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفرا دے اور نہ ان کی مدد ہو اس آیت میں قرآن نے مایوس کیا کہ کافر کے لیے شفاعت نہیں مدنی شرم کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے پوچھے بخش دے صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حصہ بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے اپنے اندر خوف خدا ہمیں پیدا کرنا چاہیے خوف قیامت پیدا کرنی چاہیے اس کا فائدہ کیا ہوگا انشاءاللہ عزوجل اللہ نیک اعمال کی طرف رغبت ہوگی گناوں سے چھٹکارہ ملے گا نفس و شیطان کی اطلاع سے طبیعت اجاٹ ہوگی انشاءاللہ اللہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کے بجا آوری کی طرف ذہن مائل ہوگا دنوں سے نفرت ہوگی نیکیوں سے محبت ہوگی اللہ نے چال نیکی کی دعوت یہ پیزان سنت جل دوم کا ایک باب ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بہت ہی عظیم کتاب ہے اس میں مکتبۃ المدینہ کی کتاب توبہ کی روایات و شکایات کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے ایک بہت ہی ایمان افروز حکایت نکل کیے وہ پیش کرتا ہوں اس سے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اللہ والوں کو قیامت کا کتنا خوف ہوتا تھا ہم تو بے خوف دن رات بسر کر رہے ہیں کیسے آپ نے کہہ دیا بے خوف دن رات بسر کر رہے ہیں اللہ کے بندے غور تو کر نمازیں پڑھی جاتی ہیں جماعت کی پابندی ہوتی ہے نگاہیں کنٹرول میں ہیں زبان کابو میں ہے پیٹ کے اندر حلال جاتا ہے حرام جاتا ہے گفتگو کیسی ہوتی ہے غفلت میں تو گزر رہے دن رات اور کیسے گزر رہے تو اللہ والوں کا حال سنیں اللہ ہماری اصلاح فرمائے امیر علیہ سنت فیضان سنت جلدم کے باب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون پر لکھتے ہیں یہ شکایت آگے تک جا رہی ہے کہ حضرت سینا صالح مری علی رحمت اللہ علی کبھی نے اجتماع میں اپنے بیان کے دوران سامنے بیٹھے ہوئے ایک نوجوان سے فرمایا کوئی آیت پڑھو اس نوجوان نے سورت المؤمن کی آیت نمبر اٹھارہ تلاوت کی آئیے وہ آیت ہم بھی سنتے ہیں شف کو ترجمہ کنزولیمان اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے غم میں بھرے اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے یا اعتمار کا سن کر حضرت سیدنا صالح مری علی رحمت اللہ القی نے فرمایا کوئی ظالم کا دوست یا مددگار کس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ وہ یعنی ظالم تو اللہ تعالی کی گرفت میں ہوگا بے شک تم سرکشی کرنے والے گناگاروں کو دیکھو گے کہ انہیں زنجیروں میں چکر کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا وہ برہنا یعنی ننگے ہوں گے ان کے جسم بوجھل چہرے سیاہ یعنی کالے اور خوف سے نیلی ہوں گی وہ چلائیں گے ہم ہلاک ہو گئے ہم برباد ہو گئے ہمیں زنجیروں میں کیوں جکڑا گیا ہے ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے رشتے انہیں آگ کے کوڑوں سے مارتے ہوئے ہانکیں گے کبھی وہ منہ کے بل گریں گے کبھی انہیں کسیٹ کر لے جایا جائے گا جب رو رو کر ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون کے آنسو بہنے لگیں گے ان کے دل دھل جائیں گے اور حیران و پریشان ہوں گے اگر کوئی انہیں دیکھ لے تو ان پر نگاہ نہ جما سکے نہ ہی اپنا دل سنبھال سکے یہ ہولناک منظر دیکھنے والے کے بدن پر لرزاتاری ہو جائے یہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا صالح مرری علی رحمت اللہ علی قوی بہت روئے اور ایک آہے سرد دلے پر درد سے کھینچ کر فرمایا سوف کیسا دل ہلا دینے والا منظر ہوگا یہ کہہ کر پھر رونے لگے حضرت سیدنا صالح مرری علی رحمت اللہ علی قوی کو روتا دیکھ کر حاضرین بھی رونے لگے اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا کہنے لگا یا سیدھی کیا یہ سارا منظر بروزے قیامت ہوگا جواب دیا ہاں یہ منظر زیادہ طویل نہیں ہوگا کیونکہ جب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ان کی آوازیں آنا بند ہو جائیں گی یہ سن کر نوجوان نے چیخ ماری کہا افسوس میں نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی افسوس میں کوتاحیوں کا شکار رہا افسوس میں خدائے باری ازل اجل کی اتائت و فرما برداری میں سستی کرتا رہا آہ میں نے اپنی زندگی بے کار ضائع کر دی یہ کہہ کر وہ رونے لگا کچھ دیر کے بعد اس نے رب کائنات عزوجل کی بار بے بےکس پناہ میں یوں مناجات کی اے میرے پروردگار میں گناہدار توبہ کے لیے حاضر دربار ہوں مجھے تیرے سوا کسی سے کوئی سروکار نہیں گناہوں سے معافی دے کر مجھے قبول فرما لے مجھ سمیت تمام حاضرین پر اپنا فضل و کرم فرما اور ہمیں جود و نوال یعنی عطا و بخشیش سے مالا مال کر دے یا ارحمر رحمین یعنی اے سب سے بڑھ کر فرمانے والے میں نے گناہوں کی گٹھڑی تیرے سامنے رکھ دی ہے اور سچے دل سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اگر تو مجھے قبول نہیں فرمائے گا تو یقیناً میں ہلاک ہو جاؤں گا یہ کہہ کر وہ نوجوان خش کھا کر گر پڑا چند روز بس طرح علالت پر گزار کر یعنی بیمار رہ کر مو سے ہم کنار ہو گیا اس کے جنازے میں بے شمار لوگ شریک ہوئے رو رو کر اس کے لیے دعائیں کی گئیں حضرت سینا صالح مر علی رحمۃ اللہ کبھی اکثر اس کا ذکر اپنے بیان میں کیا کرتے ایک دن کسی نے اس نوجوان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل فا بیکا یعنی اللہ عزد نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اس نے جواب دیا مجھے حضرت سیدنا صالح مری علی رحمت اللہ الکوی کے اجتماع سے برکتیں ملی اور مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا سبحان اللہ سرحان اللہ دیکھیں کیسے باعمل مبلغ تھے کیسے خوف خدا رکھنے والے تھے سبحان اللہ تو اجتماعات میں آنا چاہیے دل کو چوٹ لگتی ہے گناہوں سے بچنے کا ذہن بنتا ہے گناہوں کی حقیقت کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور قہرے الہی کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے مدیچل کے ناظرین ذرا قیامت کے ہوشروبا منظر کو تصور میں تو لائیے جی ہاں تصور کیجیے ممکن ہو تو آنکھیں بند کر کے اس کو سنیے بہار شریعت مکتبت المدینہ کی مطبوعہ اول سفر نمبر ایک سو تینتیس سد الشریع بد الطریکہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علی رحمت اللہ کبھی لکھتے ہیں اب چار ہزار برس کی رہ کے فاصلے پر ہے کون سورج اور اس طرف آفتاب کی پیٹ ہے سورج کا چہرہ نہیں اس کے پیٹ ہے پھر جب سر کے مقابل آ جاتا ہے گھر سے باہر نکلا دشوار ہو جاتا ہے اس وقت کے ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف کو ہوگا تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا اور اب مٹی کی زمین ہے مگر گرمیوں کی دھوم میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا اس وقت جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب کا اتنا قرب ہوگا اس کی تپش کون بیان کر سکے اللہ عز و جل پنا میں رکھ بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کسرت سے پسینہ نکلے گا کہ ستر گز زمین میں جذب ہو جائے گا پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا کسی کے تخنوں تک ہوگا کسی کے گھٹنوں تک کسی کے کمر کسی کے سینے کسی کے گلے تک اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مسلے لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا اس گرمی کے حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں زبانیں سوکھ کر کاٹا ہو جائیں گی بائزوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے ہر مبتلا و قدرے گنا تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا جس نے چاندی سونے کی زکوت نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ پیشانی پیٹھ پر داغ کریں گے جس نے جانوروں کی زکاط نہ دی ہوگی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 یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے حمل والی کا حمل ساکت ہو جائے گا لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں خالہ کے نشے میں نہ ہوں گے ولیکن اللہ اللہ کا بہت سخت ہے غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے ایک ہو دو ہوں سو ہو ہزار ہو تو کوئی دیا بھی کرے ہزار ہاں مسائب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 شور دوگی اعلی حضرت مناجات کر رہے ہیں آئیے ہم بھی کرتے ہیں جب مجرموں کی پکڑ دھکڑ کا شور مت جائے قیامت کے روز تو اعلیٰ حضرت امن طلب کر رہے ہیں سنیے اور ساتھ میں مل کر ہو سکے تو پڑھیے ورنہ آمین تو کہیے یا ٹھنڈی ہوا کا ساس ہو جب پڑے مشکل مشکل کشا کا ساس ہو آمین آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے نفس و شیطان کے چکروں سے بچائے اور ہمیں اپنی فرما برداری کی عطا فرمائے اپنے محبوب علیہ صلاحط والسلام کی فرما برداری کی عطا فرمائے آمین بجاہ نبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم